اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا اور اللہ کو ناؤ کوئی اترونا شیخی بگیارنی والا بڑائی مارنی والا